اجائے بات گجرت تو ہیں آگے دیکھو گے ہوں کال یوسف ہو یہ دوسرا حال یہ موٹا کر کے لکھو کنارے پہ دوسرا حال پہلا حال کیا تھا جی نا دوسرا حال درمیان میں لکھو کنارے پہ دوسرا حال موٹا کر کے درمیان میں برادران یوسف کا حسد اور باہمی مشورہ اسد اور باہمی مشورہ جب کا انہوں نے البتہ یوسف اور اس استاد بھائی میرے عزیز کے دس بھائی جو تھے حقیقی تھے بڑے بڑے باپ بھی ایک ماں دیے اور حضرت یوسف اور بنیامین کا تھے یہ آپس میں حقیقی تھے وہ ان کے پدری بھائی تھے آپس میں کیا تھے حقیقی تھے البتہ تحقیق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 واقعی باپ ہمارا البتہ غلطی سر کے اندر ہے زلال کا منہ کیا لکھنا ہے آ گمراہی نہ لکھو غلطی اب مشورہ شروع ہو گیا اور تجویزیں شروع ہو گئیں تجویز نمبر ایک ابترو یوسف پہلی تجویز یہ پیش کی گئی بھائیوں نے دیکھ کہ قتل کرو یوسف کو اوت راہو ہو تجویز نمبر دو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 اور جب کہتے ہیں اس کنویں کو جو جنگل میں ہوتے ہیں اور ان کی من نہیں بنی ہوتی من ایسے دیوار وہ گل جن کو آتے ہیں ریاستی گل ہوتا ہے نا ایسے دیوار بنی ہوتی ہے بغیر من کے ایسے سیدھا اس کو جب کہتے ہیں گڑے کی صورت میں پھینکا اس کو بیت اندھیرے کنویں کے یا گہرائی کنویں کے اٹھا لے گا اس کو کوئی راہ گیر یا سیارہ کا انہوں نے کیا کرنا ہے آہ جو سائر کرنے والی چیز ہو سیارہ ہوتی ہے راہ گیر کا پلا آپ کی موٹر کو سیارہ کہتے ہیں اگر ہو تم کرنے والے سے کرو یا بانا تمہید مطالبہ اب جی ابا کے پاس آ مشورہ کر کے کہاں جی ابو کے پاس مطالبہ کرنا ہے لیکن پہلے تمہی تمید مطالبہ کہنے لگے اے ہمارے با جان کیا ہے تجھ کو نہیں اعتبار کرتا تو ہم پہ یوسف کے بارے میں حالانکہ بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہے یہ تمہیتی تھی ارسل و مانا اب مطالبہ ہے اس کو ہمارے ساتھ کل یرتا جنگل کے میلے میوے کھائے گا اصل یرتا کا معنی ہے راتا او چرے گا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 یہ خواب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام تو خواب تو بالکل سچا تھا نا کہ بھیڑیوں نے حملہ کیا یہودارے بچایا وہ تو قتل کرنا چاہتے تھے تو زمین پھٹ گئی اندر چلے گئے کنویں کے اندر چلے گئے یہ خواب دیکھ چکے تھے یعقوب علیہ السلام اس لیے فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے یہ رد مطالبہ انی لا لایہ مانے نمبر ایک بے شک میں غم میں ڈالتی ہے مجھ کو یہ بات کہ لے جاؤ تم اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے اور میں جدئی برداشت نہیں کر سکتا اور دوسرا معنی معنی نمبر دو اور میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے ہاتھ کرو کال حیر معنی ثانی کا جواب پہلے مانے کا جواب تو دینا ہی نہیں تھا کیونکہ جدید کی کو قریب بانے دیں گے یہ نہیں کہ خود بھیڑیے بن گئے مولانا شادی ہیں www, کہ ایک بکری کو بھیڑیا پکڑے ہوئے تھا اور ایک بزرگ آ گیا اس نے بکری کو چھڑا لیا بھیڑیے سے گھر لے گیا رات کے وقت تیز کرنے لگا تو بکری نے کہا کیا کرتا ہے تو؟ کہنے کہا تجھے کرتا. تو کہنے کہ واہ واہ اب تو بھیڑیا بن گیا ہے آہ. اس بھیڑیے سے چھڑا اب تو بھیڑیا بن گیا ہے کہ گرگم جو آ کے بعد خود گرگ بودی. تو ہی گرگ بن گیا یا خود? قالو کہنے لگے البتہ اگر کھا جائے اس کو کیا بھیڑیا حالانکہ ہم کیا ہیں جماعت کبھی ہیں تو اس وقت ہم گئے گزرے ہوئے کا منہ نقصان اٹھانے والا نا گئے گزرے ہوئے پھر ہم تو گئے گزرے ہوئے اگر اس کو کھا جائے بھیڑیا پلم آخر برادران یوسف منت سماج کر کے لے گئے کیا حضرت سے لے گئے درمیان یوسف جا رہے ہیں بھائیوں کے ساتھ اب یاقوب علیہ السلام محبت کی نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں جا رہا ہے میرا بیٹا جا رہا ہے محبت تھی نا وہ جب تک یوسف نظر آتا رہا حضرت دیکھتے رہے دیکھتے رہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے جب وہ غائب ہو گئے تو حضرت آنسوں بہا کے بیٹھے ان کا مشورہ تو وہی تھا نا کہ اس کے اندر پھینکنا ہے جو آخر جا کے کنویں میں ڈال دیا پب جب وہ بھی لے گئے اس کو اور اتفاق کر لیا یہ کہ کریں اس حیابتل جو کنویں کی گہرائی میں یا اندھیرے میں تو اس کی جگہ معذوف ہے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 تو وہی کیسے کا نبی بن رہے تھے تو آپ سمجھ لیے یہ وہی شریعت نہیں تھی یہ وہی تسلی تھی وہی کون سی تھی تسلی کی وہی شریعت نہیں تھی اور وہی آکام نہیں تھی اس قسم کی وہی بشارت کی بیوی مریم کے پاس آتی تھی نہیں وہ پہلے پڑھائے ہوا کالت الملائے کو دیا مریم مریم کے باپ بھی وہی خوشخبری کی آتی تھی آکام کی تھوڑی آتی تھی کہ نبی بن گئی یہ واحت تسلی ہے وہی یہ آکام نہیں وہی شریعت نہیں وہی کہ ہم نے تراف کے البتہ ضرور خبر دے گا ان کو بھائیوں کو ساتھ ان کے اس معاملے کی درا حالت وہ نہیں پہچانے گے تم کو لا یا شرون کا منع تجھے پہچانیں گے نہیں ایک وقت آئے گا تو بتائے گا سمجھے جی ہاں حال عالم تم آسو پتا ہے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا یوسف کو کن میں ڈال کے عشا کے وقت آ باپ کے ہاں تو جیسے لوگ کہتے ہیں حسین ہے نا تو وہ بھی کہنے لگے حضرت بھائی کے لئے کہ کیا ہے خون لگا دیا حضرت کے کرتے کو کرتا پھاڑا نہیں بالکل سیدھا سادہ کرتا ٹھیک ٹھاک حضرت نے کرتا دیکھا ہے حضرت تو سمجھ گئے کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو کرتا پھڑا ہوا ہوتا کرتا بھی سالے ہے آئے پر میں اباس سمجھ گیا وہ جا ہوا با ہم ایشا آ گئے اپنے باپ کے وقت ایشا کے وقت روتے ہوئے دار داڑ پاڑ پٹ حضرت آمش فرماتے ہیں کہ برادران یوسف کے بعد کسی رونے والے پہ اعتبار نہ کیا کرو مکر کا رونا بھی ہوتا ہے جیسا ان کیا تھا کال یا بانا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 اس کے قمیض کے اوپر خون جھوٹا وہ جھوٹا خون تھا یا نہیں آوسوں والا سام تھوڑا تھا کالا فراست یعقوب حضرت سمجھ گئے فراست یعقوب تم بھی ہاکمانا بلکہ بنایا واسطے تمہارے تمہارے نفسوں نے ایک بات ہو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری بنی بنی, بنی بات ہے میرے بیٹ کو بھیڑیے نے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 بھئی اللہ کے آگے تو ہم فریاد کرتے ہیں نہیں کرتے جبیو وہ کرتے ہیں نا شہید میرے رنج غم کی شکایتیں تیرے حضور ہیں خدا کبھی آہ میں کبھی اشت میں کبھی چھپ کے اور کبھی برمدا لوگوں کے سامنے شکایت نہ یہ صبر جمیل ہے کہ ہم مارے گئے مارے گئے سمجھے جی بس صبر جمیل ہی اچھی ہے واللہ المستعان اللہ ماتا سے اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہے اوپر اس کے بیان کرتے ہو تم تو حضرت جب کنویں میں ڈالے گئے تو کتنی عمر کے تھے جی سات سال کے تھے کنویں میں ڈالے گئے اللہ نے تسلی دی جبریل کے ذریعے یہ جی آتے تھے جی روزانہ بکریاں ساتھ ساتھ چراتے اور یہوزہ جو تھا نا وہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی لے آتا تھا لٹکا کے ڈالتا دیکھتا کہ ٹھیک ہیں مقصد ان کا یہ تھا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 آدمی بھیجا جاؤ بھی پانی لاؤ وہ آیا جی ڈول ڈالا پانی کے لیے ڈول میں حضرت بیٹھ گئے نفیس تھے چھوٹے تھے ایسے ڈول جو بہن و سبحان اللہ یہ تو چاند جیسا لڑکا وہ تو بڑا خوش ہو گیا سمجھے وہ جلدی جلدی اس لڑکے اٹھا کر دیا چھپا دیا جا کے کہاں اپنے خیمے کے اندر جو تاجروں کا خیمہ تھا وہ تاجر تھے انہیں کہا بہترین غلام ہے اس کی قیمت اچھی ملے گی مصر کے اندر فروخت کریں گے دیکھو جی بجات صحیح آ رہا تو ہوں. یہ کتنا حال ہے جیسا خدا بندی لکھو حسن تجویز خدا بندی اور آ گیا مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا راستہ بھول گیا پت بھیجا انہوں نے پانی لانے والے کو دل باہو اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا نیچے کالا یا بشرا ڈول جو لٹکایا نا تو یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے بہر آ تو کہنے لگا ارے خوشی کی بات خاضہ غلام یہ تو عالیشان لڑکا ہے یہ کیا ہے جی عالی شان لڑکا ہے اب دیکھو کنویں کے اندر تھے حضرت یوسف علیہ السلام ڈول ڈالا باہر نکلے آخر تکلیف میں اٹھا تو بادشاہ بنے یا نہیں اب یہاں ایک بات میں سمجھاتا ہوں یہ ہمارے حضرت شہید جن کا نام کیا تھا اور یوسف تھا یہ بھی کنویں کے اندر تھے کنویں سے مراد ماموں کان جان پنجاب میں ایک جگہ ہے کیا ماموں کان جان چھوٹی جگہ ہے مشہور بھی نہیں وہاں ایک چھوٹے مدرسے میں حضرت پڑھاتے تھے ماموں کانجن کے اندر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 کہ یہ بات اسی طرح ہوتی ہے یا نہیں حضرت سال کے بعد میں نے فارسی اشعار لکھے یہی استعارات تھے تو بھیج دیے بولانا جرال پوری خدمت میں جو شہید ہوئے وہ یہ کہ استاد جی کہ آپ نے جو فارسی شعر لکھے ہیں اشتہارات یہ تو ہمیں بھی مشکل سے سمجھ آتا ہے لوگوں کو کیا سمجھ آئیں گے کوئی ایک شعر سمجھ لیجیے یو سفقل بہو یوسف سف برآمد مہ جبی کے عدلا دل بہو اس بڑے یوسف نے جو لٹکایا نہیں تو دوسرا یوسف سب نکل آیا یوسف کے عدلا دل بہو یو سو برآمد مہ جبی گفت یا بشرا فقی ہوں کا مل اس نے کہا یا بشرا حاضہ غلام انہوں نے کیا کہا, کہا؟ یا جا بوشرا فکی ہو شد ماں شد روشن جملہ جہاں و سنت را بھی چاہ سے جہ میں آیا جا سے ماہ بن گیا چاند بن گیا آگے بھی شیر بہت ہیں ہیں بڑے مشکل میرے خیال اس میں ہے نہیں کتاب میں ہے دیکھ لینا یہ جو بھی میرے کتاب چھپی ہیں نا اس میں ہیں لیکن ماں نے آپ کو سمجھ نہیں آئے جو مجھ سے سمجھنے پڑیں گے اچھا دی. جی اس نے کہا ہاضا غلام یہ کیا ہے جی عالیشان لڑکا ہے دیکھ لو حاضہ غلام کا کیا کر رہے ہو یہ شان لڑکا ہے وہ اثر ہو بزا اور چھپا دیا انہوں نے اس کو مال تجارت قرار دیکھا جو تجار تھے نا قافلے والے حضرت یوسف کو چھپا دیا اپنے خیمے میں کہ تجارت کا مال بنے گا یہ معنی میں غور کر رہے ہو اور چھپا دیا یوسف کو مال تجارت قرار دے کر بلّہ علی مایا ملون اور اللہ خوب جاننے والا تھا ساتھ اس کے کہ وہ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے بھائی بے وطن کر رہے تھے قافلے والے ذریعہ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 یعنی دراہم تھے چاند شمار کیے ہوئے بیس درہم ہم بھائی وہ تو لے گئے نا اپنے خیمے میں اور برادران یوسف دیکھ رہے تھے یا نہیں وہ دیکھ رہے تھے بکری وہ دوڑے دوڑے آئے وہ کہنے جس کو تم نے نکالا ہے کنویں سے یہ ہمارا غلام ہے بھگوڑا بھگوڑا غلام ہے بھاگ گیا ہے کنویں میں چلاؤں گا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 تو اس کا فائل کون بنیں گے تم بتاؤ کافلے والے خرید کیا اس کو اور اگر شرح کا من ہو بیچنا ازداد میں سے ہے نا تو اس کا فائل کون بنیں گے برادنہ بیچ ڈالا اس کو ساتھ قیمت نہ یعنی جی؟ اس کے یعنی جرائم ماد بیس ترام سمجھے جی وہ قانوفی ہے منظاہدین اور تھے اس کے اندر نا قدر شناس زاہدین کا نے کہا لکھنا ہے آ, یوسف کی قدر ان کے پاس نہیں تھی کے بارے میں نہ اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی مواعث و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا مرحبا